Allah <تصفيق> اشد لو رحمان قیام الحل میں پڑھے گئے چوبیسویں پارے کا خلاصہ سمات اس طرح شروع ہو رہا ہے فمن اظلم ممن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 آگے ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے علیہ صلاح بکا پب دسونی یہ لوگ تم کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈر آ رہے ہیں قبروں پر یہ جو مجاور بنے بیٹھے ہیں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 ان ارادنی اللہ برشف آرری اور ممسکات الحس بہ علیہ آپ ان کو پار اور مشرقین سے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا کون آسمان اور زمینوں کا خالق کون بولیں گے اللہ. اللہ ہے سوال یہ ہے کہ جب آسمانوں زمینوں کا اور تمہارا خالق اللہ ہے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 اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی تمام طاقریں مل کر کے اگر اس فائدے کو روکنا چاہے روک نہیں سکتی حضرت عامر قیس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی تین آیتوں نے دنیا و معافیہ سے بے نیاز کر دیا دنیا و جہان سے بے نیاز کر دیا ہے پہلی آیت وَای بزرن فلا کاش اللہ وَای اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہی ہم اللَّهُ اللہ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اللہ تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں وہی یونٹ کا اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے فلاں پبلک تو اس خیر کو تم تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ایک آیت دوسری آیت وما من اللہ اللہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے روزی پہنچا دے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے تیسری آیت پہلی آیت, پہلی آیت تو سوریہ یونس کی تھی دوسری آیت سورہ ہود کی تھی اور تیسری آیت یہ سورہ فاتر کی ہے مَا يفتح اللہ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا اور جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر کے دنیا کی کوئی طاقت رحمت کا دروازہ کھول نہیں سکتی کہا یہ تین آیتیں جب سے میں نے پڑھی ہیں تب سے میں دنیا و معافیہ سے بے نیاز ہو گیا ہوں اس طریقے کا ایمان اس طریقے کا یقین مسلمانوں کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے جیسا کہ صحابی کا یقین تھا ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے. آیتِ کریمہ کا اختتام اس ٹکڑے کو اوپر ہوا ہے کل حسب اللہ کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے پلیکل متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ پر توکل کرنے والے ہی اللہ پر توکل کرتے انہیں توکل کرنا چاہیے ابن کثیر نے اس ٹکڑے کے تعلق سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے تفسیر ابن کثیر میں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 تو اللہ تبارک و ہی پر توقل کرو اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے اس پر ٹھیر کر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں گے آیت کریمہ اس طرح ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیہ واللکی لم تمت فی منامیہ فیمسک اللہ قضا علیہ الموت ویرسل خرائیہ علاج لیمسمہ ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون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 فلاں صاحب نے یہ کرامات دکھائی فلاں صاحب نے یہ کرامات دکھائی فلاں نے پگھلا وہ سونا پی لیا فلاں نے ہاتھی کو زندہ کر دیا فلاں کی وجہ سے دیوار چلی فلاں صاحب بغیر سر کے دھڑ کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کی باتیں کھل جاتی ہیں لوگوں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 کہ اللہ سے ان کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی کی اپنے نام نہاد جبکہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کی ایک پہچان اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے سورہ بقرہ میں ولوین آ اشد حب اللہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے یہاں ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہے غیر اللہ کے محبت غالب ہے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 چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ انہوں نے کیے ہیں ان سے کہیے آپ لا تکن تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کتنی بڑی تسلی ہے گنہ کے لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں کو نہ دیکھو اللہ کی رحمت کو دیکھو ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائے کیا اللہ کی رحمت سے بڑے ہو سکتے ہیں ہمیشہ یہ بات نکاح میں رہے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 تو لا تک من رحمت اللہ کا میری رحمت سے مایوس نہ ہوں آگے بات ختم ہو گئی تھی نا لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے ان یغفر جنوب بے شک یہ دیکھو یقین یقین کے شیورلی ان شیورلی یقینا اس میں کوئی شکو شبہ کی گنجائش نہیں یغفر فر جنوب اللہ بخش دے گا زمب مرے گناہ جنوب اسی کی جمع ہے سن گناہ سنس گنا ہو تو زمب مانے گنا سن زنوب سنس ان اللہ بے شک اللہ تمام گنا کو معاف کر دے گا ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا بہت سارے ہو تب بھی بولے جمین آل آف دم سب مانے سب کے سب آل آف دم پھر فرمایا گیا ایسا میں کیوں کرتا ہوں ان الغفور الرحیم اس لیے کہ تیرا رب غفور ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا یہاں بڑی تسلی دی گئی ہے گنہگاروں کو کہ کتنے بھی گناہ وہ کر چکے ہوں پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں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 اس طرح فرمایا انتقول الاماخری یہ پہلا گرو دوسرا کرو اوتکول دوسرا کرو تیسرا کرو لو تقولا لو اندار تو ملن مستقی لاکوں ملن محسن یہ تیسرا گرو ایک گرو تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس دنیا میں ہم نے اللہ تبارک و تالا کے احکام کی ہوتی اس کے اوپر عمل کیا ہوتا مذاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتے تو آج اچھا انجام ہوتا حسرت کریں گے دنیا میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہے تھے لیکن یہ حسرت پہلے گروہ کی بالکل کام نہ آئے گی دوسرا گروہ او اللہ من ارے ہماری تقدیری خراب تھی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 قائم نہیں کیے جاتے دوبارہ انہیں امتحان کے لیے نہیں بیٹھایا جاتا امتحان ہاتھ سے باہر ہوئے کہ صرف ریزلٹ سمایا جاتا ہے بھلا کب جات کا آیا کی اللہ فرمائے گا ہماری آیات تم تک پہنچ گئی تھی تمہیں موقع بھی دیا گیا تھا لیکن تم نے غفلت کی ہماری آیات کی کوئی پرواہ نہیں کی اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سور کتنی قسموں کا ہوگا کتنے طریقے کا ہوگا فرمایا گیا ونو فکا پوری کا منفی سماواتی ہوا پی با ہوں کیا مہینے ایک نفقہ ہوگا سور ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے یہ نفقہ ہوگا گھبرا دینے کا نفقہ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 کون پکڑے جانے کے لائق ہے کون چھوڑے جانے کے لائق ہے اس کو علم اس بات کا غریب کہہ کر کے تسلی دی گئی گنہگار بندوں کو کہ دیکھو اے میرے گنہگار بندو کتنے بھی گنا تم کر چکے ہو اپنے گناوں سے باز آ جاؤ توبا دروازہ کھلا ہوا ہے میری وقف کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تمام گنا کو معاف کر دے گا فری وہ تمام گناوں کو معاف کر دے والا فار آف آل آف تمام قسم کے گناہوں کو, معاف کر دیں غافر الزم وقابل اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے توبا کا دروازہ گرگھرے تک کھلا ہوا ہے گرگھرا کسے کہتے ہیں حضرت ابن عمر نے جب تک گرگڑا نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا آفتاب مشرق سے نکل کر مغرب سے نکلا توبا کا دروازہ بند اور اسی طرح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 اور جو فرشتے ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں يحملون الرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں سب بے بہم پہلا کام ان کا اللہ کی تسبی بیان کرتے رہتے ہیں اس کے حمد بیان کرتے رہتے یو سب بے ایک کام تو ان کا یہ ہے اللہ کی تصبی اور تقریب بیان کرنا اس کی تحمی بیان کرنا دوسرا کام ویس تک فرون زمین پر جو ایمان والے اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ویس تک فرون کیا دعا ہے ان کی دعا ذکر کی گئی ربنا وسیع وسے کا کل رحمت اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر ہاوی ہے ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے وسیع ہے تیرے اس رحم کے حوالے سے ہم ایک دعا کرتے ہیں فاغفر جو توبہ کر رہے ہیں اللہ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دے یہ حملت تو لش کی دعا ہے اللہ کے رحم کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے فخر تابو جو توبہ کریں اللہ تو ان کو بخش دے وہ تبو اور جو تیرے راستے پر چلیں ان کو بھی تو بخش دے وقاب الجہین ان سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ دعائیں ہو گئی آگے اور دعائے ربن واد اب جہنم سے میں رکھ رہا ربنا واد خلوم جنتنی نیلتی اے ہمارے رب ان کو ہمیش کی جنت میں داخل کر داخل کر داخل فرما جہنم سے بچا جنت کے اندر داخل کروم صرف انہیں کو نہیں وہ منصب ان کے جو نیک باپ دادا ہیں ان کو بھی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 کہیں مست اے اللہ ان کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنا برائیوں سے بچاتے رہنا اس لیے کہ امن تقی سید یوم بن فقط رحیم اے اللہ جن کو تو نے برائیوں سے بچا لیا وہی تیری رحمت کے مستحق ہوں گے یہ بتائیے گا یہ حملۃ الرش کی ارش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعا ہے ایمان والوں کے لیے اس کا مطلب اتنی بلندی پر رہنے والے وہ فرشتے ایمان والوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے اور یہ تعلق بڑا پراسرار ہے بڑا مسٹیریس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 ان کی روزی کا حساب ہمارے پاس ہے ان کی روزی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے تو ان کے امال کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اس سے پہلے کی ایک آئے تھے دو تین آئے تھے پہلے رسک کا تسکرا ہوا کہ دیکھو دنیا کے ہر جاندار کو ہم رسک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں رسک پہنچ رہا ہے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 بد دل دینک اور ایک طریقے کا الزام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تو فرون نے موزا علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے اور کہیں زمین میں فساد نہ برپا کر دے لہذا مجھے چھوڑ دو میں اس کو قتل کر دوں اور دیکھو مجھ سے اس کو کون بچاتا ہے یہ اپنے رب کو پکارے ولی دو گوربا اپنے رب کو پکارے پکار کر دے کے اس کا رب اسے بچاتا ہے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 ان کا پرسانے حال نہیں ہے یہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے دانو اکثر امین ہوں اور تم سے اچھی تہذیب رکھتے تھے اچھی سولازیشن اچھا کلچر اچھی تہذیب اچھا تمدن تم سے بڑھ تھے ان تمام چیزوں میں وہ مادی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 ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے دیکھیے معارفت الہی کے لیے معرف فتح کا محل قلب ہے دل ہے یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانتا ہے لیکن اس کے لیے دو معین ہیں دو مددگار ہیں دو ایڈس ہیں اس کی کون کون سے کان اور آنکھ اب بتائیے دل غلاف میں مستور ہو جائے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے اور کان میں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 ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا ہے تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہے اس لیے کہ سائنسی کلیا ہے دا ارتھ موف آن اٹسونس زمین اپنے محبت کے اوپر ہل رہی ہے گردش کر رہی ہے یہ ایک ضابطہ ہے دا ارتھ موفس آن اٹ سون ایکسس زمین اپنے محبت کے اوپر گھومتی ہے یہ ایک ضابطہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے سائنٹفک فیکٹ ہے یہ اب اگر ایسا ہو کہ اس کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھوک دیا جائے تو یہ تو حرکت زمین کے بخالف ہوا کہا کہ نہیں اس طریقے کا سوال بالکل غلط ہے ذرا ایک کشتی کے اوپر گور کرو کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے اور جب ہلنے ڈلنے لگی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 ڈاواں ہونے سے بچانے کے لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے اس کشتی پر اس کی بیلنسنگ کے لیے بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے کشتی کا اشتراب ختم ہو گیا لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر چل نہیں رہی ہے پتھر رکھ دیے گئے تاکہ کشتی جو ڈگمگا رہی ہے ڈسبیلنس ہو رہی ہے اس کے اندر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 اللہ فرمائے کہ کون سی خواہش ہے تمہاری تاکہ کہ ذرا دکھا دو ان لوگوں کو جن کو ہم سراخوں پر بٹھائے کرتے تھے جن کی وجہ سے ہم ہوئے کا کہ کیا کرو گے کا کہ آج ان کو پیروں تلے روٹ دیں گے ہم وقال سے ہم انہیں اپنے قدوں تلے روٹ ڈالیں بتاؤ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کو یہ دنیا کے اندر سراخوں کے اوپر بٹھاتے تھے مت کے ہول لاگی دیکھ کر کے ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی جن کو سراخوں پر دنیا میں بٹھایا کرتے تھے تمنا کریں گے کہ آج ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کو قدموں تلے نوٹ ڈالیں جن کو سر پہ بٹھاتے تھے اب ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قدم کے نیچے ڈال دیں کتنی عجیب بات سر پر بٹھانے والوں کو قدم کے نیچے ڈال دیں آج ہم اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب بندے مومن مرنے لگتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا وہ دیکھو ان اللہ جو لوگ ایمان لائے اور رب اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر زندگی بھر جمے رہے اصل چیز یہ نہیں کہ ایمان لے ہے اصل چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی بھر استقامت برتھیے تو جو لوگ ایمان لائے اور زندگی بھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے مرنے کے وقت کیا ہوگا تتانزل والے ملائی کا گنو ملائی کا نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہاری روح کو بڑی آسانی سے نکالیں گے اور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 اور فرمایا گیا دعوت الاح کے دو معین ہیں کیا ایک تو عمل صالح اور دوسرے تواز ہو عامل سوال وہ کال ان مسلم تواز ہو اس کے بعد ولاسوحسن تو وَلَا ہے برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس کا پہلی آج سے کیا تعلق ہے پہلی آئے سے تعلق یہ ہے کہ جب آدمی دعوت الاح کے لیے آگے بڑھے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے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 تے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے گیا تو دو فائدے ایک فائدہ تو یہ اللہ تبارک اس کا نام میں لکھ دیتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوا اور یہ بہت بڑا فائدہ بہت بڑا فائدہ یہ اور دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ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 گالیوں کا جواب دعاؤں سے دینے لگتا ہے ایڈ کا جواب پتھر سے پھولوں سے دینے لگتا ہے تو شیتان ایسے موقع پر آ دھمکتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسا ڈالنے لگتا ہے اس کے دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ارے تیرے پاس طاقت ہے ایڈ کا جواب پتھر سے دے اگر اس طریقے کا خیال پیدا ہو تو سمجھ, سمجھ جاؤ کہ شیتان آ گیا ہے اور وہ دل میں وسوسا ڈالنا فستا عید بالحمین شیتان تو از بلا من شیطان رضیم پڑھ لو کے بعد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 اس خاندان سے نسبت ہمارا کوئی فائدہ کر دے گی قطان نہیں حدیث پاک میں مم بتہ امل ہوں لمیوسرے نصب ہو جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو قطان آگے نہیں بڑھا سکتا یہ چوبیسویں پارے کا خلاصہ تھا دس پندرہ منٹ کے وقت کے بعد پچیسویں پارے کا خلاصہ واخر داوانا رحب العلم